مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک او مبارک مبارک او مبارک کے چاند والوں کو میلاد کا دم مبارک ہو میلاد کچا مبارک ہو مبارک مبارک ہر سمت بہاروں کے نغمے ہر سمت بہاروں کے نغمے ابلاغ کی وسط میں گونجے ابلاغ کی وسط میں گونجے چاند ستاروں کے نغمے سچا عاشق ہوتا ہے سرکار کا جو میلاد کرے سرکار کجو می لاد کرے ہم جشن منائے گے ایسے ہم جشن منائے گے ایسے یہ ساری دنیا یاد کرے امار امار امار امار امار امار امار امار زمیں سجایا ہے اس زمین کو سجایا ہے ہم سب سے پہلے اللہ نے ہم سب سے پہلے اللہ نے جشن, جشن میلاد منایا ہے گئے مہی گئے یہ کون اگ جس کی آمد پر یہ کون ہے جس کی آمد پر خوشبو سے ہوائیں مہکی نہ کیوں لوگوں سرکار کے آنے کا دن ہے سرکار کے آنے کا دن ہے اب جشن مناؤ دیوانو اب جشن مناؤ دیوانو یہ جشن منانے کا دن ہے سے خبر ہو خمخار کی آمد آمد ہے کی آمد آمد ہے دنیا کو سنا دو خوشخبری دنیا کو سنا دو خوشخبری سرکار کی آمد آمد ہے